اور اسنی اپن مہر سے تمہارے لیے رات اور دن بنائی کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈیونڈو اور اس لیے کہ تم حق مانو